بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ, رب اللہ, الیلہ اللہ وحدہ لا العمین واشد اللہ ان محمدن الحمدَن ابد وبعد معزز ناظرین و سامعین آپ کے سامنے ہر جمعہ کو سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ساتھ بجے امام نبی رحمۃ اللہ علیہ کی شعر آفاق کتاب اربعین نویہ کی شرح کتاب و سنت اور سرب صالحین کے منحج کی روشنی میں کی جا رہی ہے شرح کا فریضہ معزز اور قابل احترام شیخ محترم جناب شیخ ابوز زمیر حبیض اللہ انجام دے رہے ہیں بڑی ہی قیمتی باتیں شرح کے دوران ہمارے سامنے آتی ہیں اور یہ دور علمیہ ہے ہمارا اس لیے میں اپنے تمام متعین سے اور مشاہدین و ناظرین سے میری یہی گزارش رہے گی اور رہتی ہے کہ آپ لوگ اس درس کو دلجمائی اور سکون کے ساتھ سنیں اور اپنے پاس ایک دفتر رکھیں شیخ کی باتوں کو اس پر نوٹ کرتے رہیں اور جب وقت ملے بعد میں ان تمام نوٹ کو جب پڑھیں گے تو پھر پرانی باتیں تازہ ہو جائیں گی اور ساری معلومات واپس آپ کے ذہن و دماغ میں آ جائیں گی یہی بہتر طریقہ ہوتا ہے اگر صرف دماغ اور حافظے پر زور دیں گے اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے باتوں کو نہیں لکھیں گے تو آج کل کا ذہن و دماغ مچھرت ہو چکا ہے اور بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں نہیں رہ پاتی ہیں اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ دفتر رکھیں اور دفتر کے اندر ساری باتوں کو نوٹ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بہرحال وقت ہو گیا ہے میں اس گزارش کے ساتھ کہ کبھی کبھی جو ہمارے مشارکین ہیں وہ اپنا ویڈیو کھول دیتے ہیں اور وہاں کسی لڑکی یا عورت کی تصویر نظر آتی ہے وہ سامنے بیٹھی ہوتی ہے یہ صحیح طریقہ نہیں غلط ہے ایسا کرنا لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نہ ویڈیو کھولیں اور نہ ہی آڈیو اور دلجمی اور سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں میں شیخ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں بتیسویں حدیث آپ کے سامنے شیخ نے پڑھی تھی اور انشاءاللہ آج اس کی شرح آپ کے سامنے کریں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم شیخ کے درس کو سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں اللہ تعالی شیخ کے علم و عمل میں عمر میں صحت میں برقطع فرمائے انہی چند افتتاحی باتوں کے بعد میں شیخ کو دوبارہ دعوت سخن دیتا ہوں کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یاہده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی لہ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 وما نهاكم عنه قابل الشيخ محمد مختار میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں النوویہ کی حدیثوں میں دین کے بنیادی زیغشی مسائل, زیغشی مسائل زیغشی سے متعلق ہیں جن میں کہیں عقیدے کی حدیث ہے کہیں منہج کی حدیث ہے کہیں حلال و حرام کے مسائل میں سے بعض بنیادی اصول اور قواعد اس میں ذکر کیے گئے ہیں اور بعض احادیث وہ ہیں جو اخلاق سے متعلق ہیں اس اعتبار سے احادیث کا یہ جو مجموعہ ہے دین کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے اور انہیں اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول لوگوں کے حقوق کے درمیان حقوق کے متعلق فیصلہ کرنے کا ہے ایک انسان دعویٰ کرے تو کیا اس کے دعوے کی بنیاد پر جو چیز مانگے اسے دے دی جائے گی کیونکہ لوگوں میں تعلقات کے اعتبار سے رشتہ داری کے اعتبار سے کبھی تجارت کے معاملات میں کبھی میراث کے معاملات میں کبھی کسی اور معاملے میں بلکہ کبھی دین کے مسائل میں بھی حق اور باطل کے معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے اس اختلاف میں اگر کوئی شخص کوئی دعویٰ کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا کسی کے خلاف وہ دعویٰ کرتا ہے چاہے وہ جان و مال کا ہو یا دینی اعتبار سے ہو یا عزت کا معاملہ ہو تو اس صورت میں کیا ہر دعویٰ کرنے والے کی بات کو تسلیم کیا جائے گا یا اس بارے میں اسلام میں کوئی قاعدہ بھی ہے آج کے درس میں اسی حدیث سے متعلق اسی اصول سے متعلق ایک حدیث ہم دیکھیں گے اور اگر وقت باقی رہا تو انشاءاللہ مزید احادیث بھی ہم دیکھیں گے حدیث نمبر تینتیس اس کا عنوان ہے حقوق کے سلسلے میں دعوے کے ساتھ دلیل کی ضرورت حدیث کے الفاظ ہیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البینۃ لكن البینۃ علی المدعی والیمین على من انکر حدیث حسن رواه البیہقی وغيره هكذا وبعده في صحیحین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر لوگوں کو مجرد دعوی کی بنیاد پر ان کے دعووں کی بنیاد پر ان کی چیزیں مانگی ہوئی چیزیں دے دی جاتی لدا رجالا قوم و دماح تو پھر لوگوں کا حال یہ ہو جاتا کہ آدمی لوگ دوسروں کے خلاف دوسروں کے مال اور جان کے متعلق دعوے کرنے لگ جاتے ہیں لدا رجالن اموالا قومن و لوگ دوسروں کے مال اور ان کی جان سے متعلق ان کے خون سے متعلق دعوے کرنے لگ جاتے ہیں لاکن البعی نہ لیکن بات یہ ہے اور اسلام کا قاعدہ یہ ہے اور حقیقت اور حق یہ ہے لیکن علی المدعی لیکن اس معاملے میں حق بات یہ ہے کہ دلیل کی ذمہ داری مدعی پر ہے جو دعویٰ کرے گا اس کو دلیل دینی پڑے گی والیمین علی من انکر اور جو انکار کرے اس دعوے کا اس کے ذمے حلف یامین یا قسم کھانا ہے اس یہ حدیث حسن ہے اور امام البحقی نے اس کو روایت کیا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اس طرح سے و بیحف صحیح ہے اور صحیحین میں بھی اس کا بعض حصہ یا کچھ اور الفاظ سے یہ حدیث آئی ہے اس حدیث میں ایک بہت بنیادی قاعدہ حقوق کے سلسلے میں بتایا گیا ہے وہ یہ کہ صرف دعووں کی بنیاد پر کسی کی بات کو سچ مانا نہیں جا سکتا ہے بلکہ دعوی کرنے والا دلیل بھی دینا ضروری ہے لیکن اگر وہ دعویٰ کرتا ہے اور جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا ہے وہ اس بات کو مان لیتا ہے اقرار کرتا ہے تو مسئلہ ختم اگر وہ دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا شخص جس پر، جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا ہے جائیداد کا خون کا مثلاً کسی نے دعویٰ کر دیا فلاں نے میری زمین ہٹپی ہے یا فلاں نے میرے فلاں بھائی کا دوست کا فلاں کا قتل کیا ہے رشتہ دار کا قتل کیا ہے اس طرح سے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے مال کا یا جان کا کسی کے خلاف تو اب ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے کہ فلاں ایسا کیا ہے اور اگر یہ ثابت نہیں کر پاتا ہے اور اگر وہ سامنے والا انکار کرتا ہے کہ میں نے اس کی زمین نہیں ہڑپی تو پھر اس سے قسم لی جائے گی اور اگر یہ معاملہ یعنی قسم لی جائے گی اگر اس کے پاس دلیل نہ ہو تو قسم کھائے گا قسم کھانے کے بعد ابری ذمہ ہو جائے گا اگر یہ دلیل دیتا ہے اور دلیل صحیح ثابت ہوتی ہے تو جرم ثابت ہو گیا یا دعوی صحیح ثابت ہو گیا اور اس کا حق واپس اس کو دینا پڑے گا تو یہ اسلام کا قاعدہ ہے اور اس کے تعلق سے کئی اور ضمنی باتیں بھی ہیں جو اس حدیث میں ہم کو دیکھنی ہے شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے حد الحدیف یہ حدیث ایک بنیادی اصول ہے قضاء کے سلسلے میں ایک جج کیسے فیصلہ کرے گا وہ وقع قبی فرماتے ہیں کہ ایک بہت عظیم قائدہ ہے جس سے ایک قاضی اپنے فیصلوں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے ایک قاضی لوگوں کے درمیان جھگڑوں میں فیصلہ کیسے کرے سماج میں عدل کا نظام قائم ہو تو اس کے لیے کیسے قائم کیا جائے لوگوں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف الزام لگتے رہتے ہیں تو قاضی فیصلہ کیسے کرے فیصلے کے لیے ظاہر بات ہے جب جھگڑا جب آتا ہے ایک دعوے دار ہوتا ہے اور کسی کے خلاف اس کا دعویٰ ہوتا ہے تو قاضی کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا اپنی دلیل پیش کرے گا یہ نہیں کہ کسی کے خلاف دعویٰ کر دیا اب بیچارہ وہ کام دندے چھوڑ کے اپنی ذمہ داریاں ساری چھوڑ کے وہ اس کے دعوے کو غلط ثابت کرنے میں لگ جائے بھئی اپ نے چوری کی ہے اب وہ زندگی بھر کے کاغذات لا کے دکھا رہا ہے اپنے ویڈیو کلپس لا کے دکھا رہا ہے سی سی ٹی وی اس کے ذمہ ہو گیا کہ وہ لا کے نہیں جس نے دعوی کیا ہے وہ دلیل دے گا۔ تو کہا کہ وہ وقاعدۃ عظیمت فی القضاء ينتفع بها القاضی وینتفع بها المصلح بین اثنین وما الى ذلك اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے نہ صرف قاضی بلکہ بعض اوقات گھر میں بھی جھگڑے حل ہوتے ہیں فیملی کے بھی میٹرز ہوتے ہیں جو عدالت تک نہیں جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی شخص کوئی بات کہے گا اور دعویٰ کرے گا الزام لگائے گا اس کو دلیل دینی پڑے گی تو ایک آدمی چاہے سماج کا بڑا ہو یا گھر کا بڑا ہو تو وہ لوگوں کے درمیان جب اصلاح کرے صلاح کروائیں اور فیصلہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا عظیم قاعدہ ہے کہ کوئی بھی کسی پر الزام یوں ہی نہیں لگا سکتا ہے اس کو یوں ہی تسلیم نہیں کیا جائے گا بلکہ الزام لگانے والے کو یا اپنے حق کا دعوی کرنے والے کو دلیل پیش کرنی پڑے گی دلیل کی ذمہ داری مدعی پر ہے نہ کہ جس پر الزام لگایا گیا ہے اس تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو اسی قاعدے کو بیان کرتی ہے اگرچہ اس آیت میں فی نفسی قاعدہ موجود نہیں ہے لیکن اس کی تفسیر میں اہل علم نے بتایا کہ یہ قاعدہ اس سے یہی مراد ہے نہ صرف اس شریعت میں قاعدہ تھا بلکہ پچھلی شریعت میں بھی یہ قاعدہ تھا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں وہ آتی نا حالحکمتا وہ فصل الخطاب ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا کی اور فصل الخطاب دیا. یعنی, اے, یعنی لوگوں سے خطاب کرتے وقت یا لوگوں کے فیصلے کرتے وقت ایک حق اور باطل کو الگ کرنے والا اصول دیا فصل الخطاب فصل الخطاب کیا ہے امام ابن جریر نے اپنی حسن صنعت سے اس کو روایت کیا ہے رحم اللہ فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں کہتے ہیں فصل الخطابی البئین فصل الخطاب کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا طالب ہے کسی چیز کو مانگ رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ میری ہے دلیل اس کو دینی پڑے گی المطلوب اور جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وہ آدمی قسم کھائے گا کہتے ہیں کہ یہ فصل الخطاب ہے معلوم ہے کہ یہ پہلے بھی تھا یہ ایسا اس امت کا احتساس نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو لوگوں کے اوپر حاکم بنایا اور خلیفہ ان کو بنایا اور ان کو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمت عطا فرمائیں ان میں سکھا کہا وہ آتی حکمت و فصل الخط <الْخِتَاب> ہم نے ان کو حکمت عطا کی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا حکمت کے ساتھ وزڈم کے ساتھ فیصلے کرنا سوجھ بوجھ گہری سمجھ کے ساتھ فیصلے کرنا لیکن فصل الخطاب بھی ہم نے ان کو دیا ایک ایسا قاعدہ جو حق اور باطل کو الگ کر دے کون سچا کون جھوٹا کیسے معلوم پڑے گا دعویٰ دے گا تو سچا نہیں تو نہیں تو یہ جو چیز تھی وہ کیا تھی کہ جو آدمی طالب ہے وہ دلیل دے گا اور جو جس پر مطالبہ ہو رہا ہے جس سے مطالبہ ہو رہا ہے وہ قسم کھائے گا تو یہ ابن جریر تبری نے اس کو روایت کیا ہے حدیث کے الفاظ اگر ہم غور کریں اس پر الفاظ پر غور کریں تو اس میں دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر یوں ہی دعوے کا کرنے کا اسلام میں گنجائش ہوتی اور لوگوں کو ان کے یعنی مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی تو بہت سارے لوگ لوگوں کے مال اور ان کے خون کے باب میں دعوے کرنے لگ جاتے ہیں تو یہاں دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں مال اور خون اس سلسلے میں شیخ محمد بن صحل بن رحم اللہ فرماتے ہیں باب سہ کہتے دعوے کا باب ہے اور لیکن هذا الضابط والذكر المال والدم على سبيل المثال کہتے ہیں کہ دعوی کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے پراپرٹی کا بھی ہو سکتا ہے مال کا خون کا بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی اور چیز بھی ہو سکتی جس کے سلسلے میں کوئی آدمی دعوی کر دے فلاں آدمی فلاں جگ... وقت میں فلاں جگہ تھا میں نے اس کو دیکھا یا فلاں چیز کی کوئی بھی آدمی اس طرح کا دعوی کر سکتا ہے کسی کے خلاف تو یہ ضروری نہیں کہ جان اور مال کے بارے میں ہو خون اور قتل کے اور اسی طرح سے پراپرٹی کے بارے میں ہو بلکہ یہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں ہو سکتا ہے بس مثال کے طور پر ان دو چیزوں کا یہاں ذکر آیا ہے اس لیے کہ عام طور سے جھگڑے انہی دو چیزوں میں ہوتے ہیں وہ اللہ قدیت دعی حقوق اخرا کہتے ہیں اس کے علاوہ ورنہ اور بھی حقوق ہوتے ہیں جن کے بارے میں آدمی دعوی کرتا ہے ارب عین کی شرح میں شیخ نے کہی ہے یہاں پر حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ ولاکن البئی <الْمُدَّعِي> ہوتا ہے اور مدعی علیہ کون ہوتا ہے اکثر آپ نے لفظ سنا ہوگا مدعی وہ ہوتا ہے جو دعوی کرے کسی چیز کو کلیم کرے کوئی الزام لگائے کہے یہی صحیح جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مدعی کہتے ہیں اور مدعل اس کو کہتے ہیں جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے جس پر کیس ہو رہا ہے اس سلسلے میں یہاں یہ بتایا گیا کہ بیینہ کی ذمہ داری مدعی پر ہے دعوی کرنے والے پر بیینہ پیش کرنے کی ذمہ داری کے نا کیا ہے بینا کے معنی دلیل کے ہوتے ہیں جو چیزوں کو بیان کرتے ہیں بانا کے معنی ہوتا ہے الگ ہونا حق اور باطل کا الگ ہو جانا تلاق بائن اسی پر سے بیینہ دلیل کو کہتے ہیں جو اشتباہ کو ختم کر دے شبہ کو ختم کر دے اور حق اور باطل کو صاف صاف دودھ کا دودھ پانی کا پانی جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح سے الگ کر دیں قرآن کریم میں بینا کا لفظ آیا ہے اور کئی جگہ پر آیا ہے ایک مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا قَالُوا یاہود هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ حُود علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا اے هود مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ تم ہمارے پاس کوئی بینا لے کر نہیں آئے ہو وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَةِنَ عِنْ قَوْلِكَ بس تمہارے بول دینے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ دیں گے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا وما نہن کبھی ممنین ہم تم پہ بالکل بھی مان نہیں لانے والے یسو کی آیت نمبر ترپن ہے تو قوم نے کہا کہ تم ہمارے پاس بئینہ دلیل نہیں لائے ہو تمہاری بات کی سچائی کی اور تمہارے بول دینے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ دیں گے بینہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی عجوبہ پیش کریں ایسا کہ ان کے لیے بالکل ہی ماننا آسان ہو جائے لیکن امبیا کی جو دلیل ہوتی ہے عموماً وہ ان کی بات میں ہوتی ہے ان کی ان کے قول میں حقانیت ہوتی ہے جس سے حق اور باطل واضح ہوتا ہے عام طور سے انبیاء کی اصل دلیل یہ ہوتی ہے اس کے علاوہ معجزات بھی دیے جاتے ہیں تو قوم چاہتی تھی کہ ان کے مطالبے کے مطابق ان کو کوئی نشانی دکھائی جائے تو قوم نے یہاں پر بئینہ کا لفظ استعمال کیا ہے ہر وہ چیز جس سے کسی کا دعویٰ صحیح ثابت ہو جائے اس کو بینہ کہتے ہیں شیخالحل شیخ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بینات کئی طرح کی ہو سکتی ہیں کہتے ہیں یبین الحق و وی کہتے کہتے بینا ہر اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جس سے حق ظاہر اور واضح ہو جائے علی الصحیح المختار یہی قول صحیح ہے اور مختار ہے فلبئی اذن کثیرہ کفی کہتے ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بینات بینا کی جمع ہے دلیلیں سبوت کئی طرح کے ہو سکتے ہیں کئی کئی ہو سکتے ہیں فر من البینات کہ کوئی آدمی دعوی پیش کرے اور پھر گواہ بھی کھڑے کر دے تو گواہ بھی بینات میں سے ہو جاتے ہیں وہ بھی دلیل ہیں ول اقرار و من البینات کسی کا اقرار کر لینا ہاں میں نے ایسا کیا یہ بھی بیناح میں سے ہے دلیل مل گئی اس نے دعویٰ کیا اس نے اقرار کیا دلیل ہو گئی ولقرا اندیناچ ایسے قرائن ہو جن میں غور کرنے کے بعد میں ایسا ثابت ہوتا ہو کہ یہی اسی آدمی نے ایسا کام کیا ہے یا واقعی یہ حقیقت ہے تو بعض اشارات اور قرائن ایسے ملتے ہیں جو کہ اس یقین کی طرف لے جاتے ہیں کہ اس کی بات صحیح ہے فہم من بختیناچ اور اسی طرح سے ایک قاضی پوری تفتیش کرانے کے بعد میں اور سوال جواب یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد میں قاضی کی سمجھ میں اگر آتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے تو وہ بھی بینات میں سے ہوتا ہے یعنی تفتیش کرانے سے کچھ باتیں سامنے آئیں اور ساری چیزوں پر غور کرنے کے بعد قاضی کے سامنے ایک بات واضح ہو اس کو بھی بینات میں شمار کیا جا سکتا ہے تو شرح اربعین میں یہ بات صیخ نے کہی تو یہ ضروری نہیں کہ گواہی ہوں ضروری نہیں کہ کوئی خاص دلیل ہی کو کہا جائے کہ یہی چیز دلیل ہے نہیں بلکہ کئی قرائن سے بعض اوقات بات ثابت ہوتی ہے شیخ ابن عثیمین بھی یہی بات کہتے ہیں کہتے القراً قرائن جو اشارات ایسے ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ نہیں واقعی بات صحیح کہہ رہا ہے تو یہ بھی دلال میں شمار ہو سکتے ہیں وہ اللہ فلبینہ تو کہتے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بینات سے براد صرف گواہ نہیں ہو سکتے ہیں خاص طور سے صرف گواہی کو بینات دلیل کہا جائے نہیں اپنی دلیل لاؤ یعنی اپنی گواہ لاؤ ضروری نہیں اور بھی چیزیں دلیل ہو سکتی ہے جیسے کوئی آدمی زمین کے ڈاکیومینٹس پیش کر دے یہ میرے نام پر زمین ہے یہ دلیل ہے کوئی آدمی گواہ پیش کر دے کہ فلان دن میں نے فلاں سے یہ زمین خریدی تھی وہ گواہ ہے اگرچہ ڈاکیومنٹس نہیں مل تو اس طرح سے گواہ بھی ہو سکتے ہیں کاغذات بھی ہو سکتے ہیں اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں تو یعنی سی سی ٹی وی کا تو ظاہر بات ہے وہ بینا ہو سکتی ہے اگرچہ وہ گواہ آدمی نہیں ہے لیکن ریکارڈنگ ہے فلاں آدمی فلاں دین فلاں تاریخ و فلاں جگہ پر تھا تو اس طرح سے کئی چیزیں بینات میں آ سکتی ہیں مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ایک ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا اللہ یہ قرائن سے دلیل کیسے لی جا سکتی ہے آپ دیکھیے اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا اور فرمایا واستبق الباب وقدت قميصه من دبرين والفا سيدها لذل باب دونوں کے دونوں جب عزیز مصر کی بیوی نے اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام پر پیش کیا اور انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی اور دوڑے دونوں کے دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے پیچھے سے ان کا قمیص پکڑ کے کھینچا والفا سيدها لذل باب گھر کا جو مالک تھا اس کا جو شوہر تھا دونوں جب دروازے پر پہنچے یوسف علیہ السلام آگے وہ عورت پیچھے اور جب دروازہ کھولا تو گھر کا مالک دروازے پر کھڑا ہوا ہے رجانے کی اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور دعوت دی تھی گناہ کی قالتما جزا فورن کہنے لگی کہا کہ جو تمہارے گھر والے کی ساتھ بیوی کے ساتھ بدکاری کا برائی کا ارادہ کریں اس کے لیے اس کے سوا اور کیا بدلا ہو سکتا ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے یعنی پیچھے پڑی خود لیکن جب دروازے پر شوہر کو دیکھا اور دونوں کے دونوں وہاں پہنچے ہوئے اور شوہر سامنے کھڑا ہے تو کہا کہ دیکھو اس نے مجھ کو میرے ساتھ برائی کی کوشش کی تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی اب کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یوسف علیہ السلام کو یا پھر اس کو بڑی سے بڑی سزا دی جائے دردناک سزا دی جائے عذاب دیا جائے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے مجھ کو اپنی طرف رجحانے کی اور مائل کرنے کی کوشش کی تھی و شاہد من اہلی تو گھر اس کے فیملی کے لوگوں میں سے ایک آدمی اور بھی تھا ویشاہ تفصیلات پہ ہم نہیں جائیں گے لیکن یہاں اصل مسئلہ جو بتانا ہے اسی پر ہم کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے وہ شاہدہ من اہلیہ ان کا نہ قمیص من کو من القا ربین گھر والوں میں سے ایک گواہ یا ایک فیصلہ کرنے والا سچا آدمی فقہ شخص جو تھا اس نے کیا کہا اس نے کہا دیکھو اگر اس شخص کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے وہ ان کا نہ قمیص ہو قدمتین اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پکڑ کے کھینچا گیا تو پھٹ گیا اگر ایسا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے فل قمیصا ہو قدم دو بورین جب لوگوں نے ان کی قمیض کو دیکھا تفتیش کی تو دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی ان نہ ہو تو اس نے کہا یہ کہ سب تم لوگوں کی چال بازیوں میں سے ہے تم عورتوں کی چال بازیوں میں سے ہے ان نقری دکن تمہاری چال بازیاں تمہاری چال بڑی سنگین بڑی بھیانک, بڑی بہت بڑی چال بازی ہے کوئی معمولی نہیں بہت بڑی چال بازی کرتی ہو تم لوگ تو اس طرح سے اس نے کہا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس آدمی نے فیصلے کی بنیاد کس چیز پر کی ہے قرائن پر اشارہ ایسا کوئی ایسی چیز جس سے ایک دوسری بات میں فرق ہو سکے کیونکہ اگر یہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں جھپٹ کچھ ہوا ہے معاملہ تو اس کا کمیص آگے سے پھٹا ہوا ہوگا اور اگر یہ بھاگ رہا ہے پیچھے سے پکڑ کے اس نے کھینچا ہے تو اس نے غلطی کی ہے تو اس طرح سے دو میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے دیکھو اور یہ کرینے سے فیصلہ کیا گیا تو اس طرح سے اس کو علماء نے دلیل بنایا ہے کہ بعض اوقات گواہی نہیں ہوتی ہے اور قرائن سے کسی چیز کی حقانیت حق کو معلوم کیا جا سکتا ہے یہ قاضی پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان دلائل کو جج کرتا ہے اس حدیث کا مقصود کیا ہے اس حدیث کا مقصود سماج میں عدل کو قائم کرنا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کوئی کسی کا حق چھینے نہیں یوں ہی آ کر کوئی کسی پر الزام نہ لگائے عزتوں کی حفاظت ہو مال کی حفاظت ہو جان کی حفاظت ہو کسی پر الزام لگا دیا کہ اس نے قتل کیا اس کے بولنے پر اس کو قتل کر دیا جائے نہیں ہو سکتا ایسا جان و مال کے اور عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اس حدیث میں زمانت ہے کہ کوئی بھی یوں ہی کسی انسان کو پریشان نہیں کر سکتا اس لئے کہ سماعت میں اچھے برے دونوں قسم کے لوگ ہوں گے اور برے لوگ اکثر الزامات لگاتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہوا یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حتی کے بارے میں ہوا کسی کے بھی بارے میں ہو سکتا ہے تو الزام لگانے والوں کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ دلیل پیش نہ کرے اور ذمہ داری دلیل پیش کرنے کی ان پر ہے اسی لیے کسی عورت پر الز... کا الزام لگانے والا اگر چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے لیے سزا ہے اور ہمیشہ کے لیے افاسد قرار پائے گا اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ختم ہے اسلام میں عورت کی عزت کا اتنا لحاظ کیا گیا ہے کوئی بھی کسی پر توہمت یوں ہی نہیں لگا سکتا ہے شیخ صالح شیخ کہتے ہیں المقصود منہاد الحدیفی ب اقامت عدلی مت الحق کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ ہماری جو شریعت آئی ہے اسلام دین اسلام جو آیا ہے اس کے قوانین جو آئے ہیں یہ سماج میں عدل کو قائم کرنے اور حق کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں باطل کو نہیں جھوٹ کو نہیں بلکہ عدل کو وہ انہا یقونات کہ کیسے قائم ہوگا حق حق کیسے قائم ہوگا حق قائم ہوگا قرائن اور دلائل اور بینات کے اجتماع سے اور الا ثبوت کے حق کے لیے دو میں سے ایک پارٹی خسمین دونوں جو جھگڑا جن میں ہیں ان میں سے ایک کے حق میں دلیلیں گواہیاں یا قرائن اگر اس کے فیور میں ہیں تب جا کر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا وہ ان الحاق کی ماں لا حکم و بے مجر والی اور کوئی حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا محض اپنی رائے اور اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے میں جانتا ہوں آدمی صحیح ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ایسا کیا ہو آپ جانتے آدمی اچھا ہے لیکن دلیل اس کے خلاف جا رہی ہے تو آپ کو اس کے خلاف ہی فیصلہ دینا پڑے گا قاضی کسی کو اچھا سمجھتا ہے اس بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اس کے سامنے دلیلیں ہیں چاہے وہ رشتے دار ہو دوست ہو کوئی بھی ہو اس کے سامنے اگر دلیل اس آدمی کے خلاف جاتی ہے اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا اس کی خلاف فیصلہ کرنا پڑے گا تو یہاں پر یہ بات ہے کہ سماج میں اقامت عدل یہ کیسے ہوگا اسی طرح سے ہوگا اس تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قاضی کے سامنے باتیں پیش کی جاتی ہیں اور ایک آدمی اپنی بات اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ سننے والا سننے والا اس کی بات کو صحیح مان لیتا ہے سماج میں بعض اوقات جان کے باب میں یا عزتوں کے بعد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بات میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں بدکردار ہوتے ہیں لیکن بولنے میں ماہر ہوتے ہیں باتوں کو بنا کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے اور انہیں اپنے دام میں پھسانے والے ہوتے ہیں اور کسی کی عزت کسی کی جان مال کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں اور کسی کا حق اس سے اپنا بنا کے چھیننے والے ہوتے ہیں کاضی انسان ہے وہ جو دیکھے گا اس کے مطابق فیصلہ کرے گا دو آدمی بیٹھے ہوئے فلاں نے مجھ کو ستایا فلاں مجھ کو ایسا کرتا بیوی شوہر کا معاملہ ہو پڑوسی پڑوسی کا معاملہ ہو رشتہ داری کا معاملہ ہو اب کوئی بیٹھنے والا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا اب اس نے اس کی بھی سنی اس کی بھی سنی بیچارہ یہ اتنا بولنے میں ماہر نہیں ہے وہ بڑا ماہر ہے اس نے باتوں کو ایسا بنا کے پیش کیا کہ غلطی اس کی دکھائی دے رہی جبکہ یہ مظلوم ہے یہی مجھ کو ستاتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں میں بہت برداشت کرتا ہوں حالانکہ کرتا ہے بازو کا ایسا ہوتا ہے اور اپنا حق لینے کے بجائے وہ اس سے اس کا حق لے لے تو کیا قاضی کا فیصلہ واقعی فائنل ہوتا ہے اگر اس کا حق اس کو آدمی دے دے قاضی دے دیں تو کیا واقعی اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ لے لیں مثلاً کوئی دعوی کر دے کہ یہ موبائل میرا ہے اس نے مجھ سے چوری کیا تھا حالانکہ اس نے اس کو بیچا تھا اب رسید اس کو نہیں دی تھی اور موبائل دیا تھا ایک مثال پیش کر رہا ہوں اب کوئی گواہ نہیں ہے اب آدمی کہہ رہا دیکھیے رسید میرے پاس میرا موبائل ہے وہ کہہ رہے نہیں صاحب میں نے پیسے دیا اس کو. اس نے کل رسید دے دوں گا پیسے چوری کیا رسید دیکھو رسید تو پاس تمہارے پاس نہیں ہے تمہارے پاس کوئی گواہ کچھ ہے کچھ بھی ہو پا ہے اب وہ ثابت ہو گیا اب واپس لے لیا اپنا حق اپنا کہا اس کا حق تھا تو کیا قاضی کے فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کی ہو جائے گی اگر قاضی صاحب بول دیے ختم قاضی کا فیصلہ آخری ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے کیا اس کو جائز ہوا کہ وہ لے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات مزید واضح ہو جاتی ہے ام رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ان خسو متن بے باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر دو آدمیوں کے لڑنے کی آواز سنی آپس میں اختلاف ہو رہا تھا فخر فقر آنَ آپ نے باہر نکلیں اور آپ نے کہا دیکھو میں ایک بشر ہوں میں انسان ہوں اور لوگ جھگڑا لے کے میرے پاس آتے ہیں جھگڑا کرنے والا الزام لگانے والا میرے پاس آتا ہے فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو میں سے ایک بات کرنے میں دوسرے سے زیادہ ماہر ہو اپنی بات کو کسی طرح سے سچا ثابت کرنے والا ہو فدق اور میں یہ سمجھ لوں اس کی بات سن کے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور میں اسی کے حق میں فیصلہ دے دوں اسی کے فیور میں فیصلہ دے دوں پمن قدیت مسلمار تو یاد رکھو اگر میں اس طرح سے اس کی بات سن کر اس کو کوئی چیز دے دوں اس کا حق اس کو دے دوں فَإنَّمَا قطعتم من النار تو یاد رکھو کہ جو چیز میں اس کو دے رہا ہوں یہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے فلی خدا او اب اس کی مرضی چاہے تو وہ لے چاہے تو چھوڑ دے اس حدیث کو امام البخاری نے المظالم میں ذکر کیا اور اسی طرح سے امام مسلم نے میں اس کو ذکر کیا ہے سعید بخاری دو ہزار چار اس عدی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تم لوگ جھگڑے لے کر آتے ہو کوئی آدمی زیادہ بولنے میں زبان دراز ہو اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہو اور گھما پھرا کی باتیں کرتا ہو اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہو بہت ممکن ایسا ہو اور اس کی بات کو لوگ سچا سمجھ لیں اور اس کے حق میں کوئی آدمی فیصلہ کر دے فیصلہ کرنے والا اور وہ اس کی چیز لے لے جو اس نہیں تھی اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یاد رکھو یہ اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے بلکہ وہ حلال چیز نہیں لے رہا ہے وہ حرام لے رہا ہے اور وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے گویا کہ وہ عذاب خرید رہا ہے وہ عذاب لے رہا ہے اب اس کی مرضی چاہے تو اللہ کا عذاب اس کو انہیں قبول کرے یا پھر اس کو چھوڑ دے تو یہ گناہ ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بول کر زبان چلا کر لوگوں کے حقوق چھینے اور خود ان کا مالک بن جائے تو اسلام میں یہ چیز جائز نہیں یعنی اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے قاضی کے فیصلے کے بعد بھی حرام چیز حلال نہیں ہوتی ہے دوسرے کی چیز اپنی نہیں بنتی ہے کوئی آدمی کا کوٹ کے ڈاکیومینٹس دکھا دے کہ میرے حق میں فیصلہ آیا اللہ کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے کہ چیز اس کی نہیں تھی زمین اس کی نہیں تھی فلاں چیز گھر اس کا نہیں تھا تو اگر ایسا کچھ آدمی کرواتا ہے وہ گناہگار ہے وہ چیز اس کی نہیں ہوئی تو یہ اسلام کا قاعدہ ہے شیخ عبد المحسن العباد نے تفصیل سے اس بارے میں ذکر کیا کہا دیکھیے کہ اسلام کا قاعدہ یہ ہے جو دعوی کرے گا اور دلیل پیش کرے گا اور جو آدمی دلیل پیش کر دے تو جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا ہے وہ چیز اس کو واپس لوٹانی پڑے گی اگر مال لیا ہے تو مال دینا پڑے گا اگر قتل کیا ہے اور آگے تفاصیل نہیں ہوتی ہے بس دعویٰ اپنی جگہ برقرار ہے کہ فلاں نے قتل کیا اور دعویٰ ثابت ہو گیا اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا یہ کہ دوسری چیزیں بھی اس میں آتی اگر یہ دعوی ثابت نہیں کرتا ہے تو اور وہ اقرار کر لیتا ہے یعنی دعوی ثابت نہیں کیا لیکن دعوی کر دیا اور اس نے اقرار کیا تب بھی ثابت ہوا اگر یہ دعوی ثابت نہیں کر سکا اور وہ اقرار بھی نہیں کرتا بلکہ قسم بھی نہیں کھاتا ہے اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو وہ بری ہو گیا اگر یہ ثابت نہ کر سکے اس کو کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ اگر وہ قسم کھاتا ہے تو بری ہو جائے گا اگر وہ قسم نہیں کھاتا ہے اور دعوی بھی ثابت نہیں ہوتا ہے تو ایس کی صورت میں یعنی اس, اس کو جو ہے یعنی قاضی کے اوپر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا اگر قسم نہیں کھاتا ہے تو علماء نے کہا وہ اگر وہ قسم نقل ہوتا ہے تو شیخ عبد المحسن الباد کہتے ہیں کہ اس کے خلاف قدم اٹھایا جائے گا جو قسم نہیں کھا رہا جب تو سچا ہے تو قسم کیوں نہیں کھاتا ہے تو اس کو قسم کھانی پڑے گی اگر نہیں کھاتا ہے تو پھر دعوا پھر بھی ثابت ہوگا کیونکہ دوسرا آپشن اس کے لیے یہی تھا اگر دلیل نہیں تو قسم کھاؤ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ قسم نہیں کھاتا ہے تو دعوی کرنے والے کی مدد کی جائے گی اور اس کی چیز اس کو واپس دلائی جائے گی اسلام کا قانون ہے جو اس کی تفصیل آپ فقہ کی کتبوں میں حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اس کے ذمن میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کیا یہ صرف جان و مال کے بارے میں ہے؟ بلکہ دینی مسائل کے ذمن میں بھی ہے بلکہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دے گا مثلا کو یہ آدمی کہے کہ فلاں عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ خاص تھا یہ امت کے لیے نہیں ہے تو تخصیص کی دلیل اس کو دینی پڑے گی کیوں اس لیے کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کا نلقم فی رسول اللہ اسوۃ الحسن کہ یہ رسول کی زندگی تمہارے لیے پورے کی پوری اسوا ہے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کو ساری امت کے لیے اسوا بنایا ہے تو جو بھی دے کے صاحب آپ کو دیکھتے تھے عمل کرتے تھے نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے لیے بھی ہے ہر مرتبہ ہر چیز میں تو ایک عام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کو کرنا ہے لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں فلاں عمل یہ خاص تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو دلیل دینی پڑے گی کیونکہ تخصیص کے لیے دلیل چاہیے اتباع عام ہے یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں آیت یا فلاں حدیث یا فلاں مسئلہ فلاں چیز منسوخ ہے تو منسوخ ہونے کی حکم تو قرآن سدت میں آ گیا اب یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ پہلے تھا بعد میں ختم ہو گیا اس کو دلیل دینی پڑے گی اسی طرح سے کوئی عقیدہ کوئی پیش کرتا ہے کوئی شرع حکم پیش کرتا ہے کوئی مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہے دلیل اس کو دینی پڑے گی جیسے کوئی آدمی کوئی بدات ایجاد کر لیں اور لوگوں سے کہنے لگے کہ آپ اس کے غلط ہونے کی دلیل دو تو نہیں اس سے کہا جائے گا کہ تم اس کے دین ہونے کی دلیل دو کیونکہ دعویٰ تمہارا ہے کہ یہ دین ہے اگر یہ دین ہے تو تم کو اس کی دلیل پیش کرنی پڑے گی دینی معاملات میں بھی عقائد ہوں یا احکام ہوں اس میں بھی کوئی بھی آدمی دین میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے بلکہ جو آدمی کچھ کہہ رہا ہے چاہے وہ بات عقیدے کی ہو یا احکام میں ہو چاہے وہ اخلاق میں ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو اس کو دین میں کوئی بھی چیز بتانے کے لیے کہ کی یہ دین ہے یہ صحیح ہے یہ حق ہے دلیل اس کو پیش کرنی پڑے گی نہ یہ کہ انکار کرنے والے دلیل پیش کرتے رہے کہ یہ غلط ہے کوئی آدمی کہے کہ بھائی فلاں چیز غلط ہے تم دلیل دو بارہ ربیع کا جلوس نہیں نکالنا چاہیے دلیل تم دو ہم تو مانتے ہیں کہ اس پہ ہم کو ثواب ملے گا لیکن تم لوگ دلیل دو کی غلط ہے یا تم لوگ گیارہویں یا تم لوگ کنڈے اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں ہم ایجاد کرتے رہیں گے تم غلط کی دلیل لاتے رہو نہیں ہو سکتا ہے جو آدمی دین سمجھ کے کچھ کرتا ہے اس کو دلیل پیش کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وکالو خل الجنت اللہ من کا او نوارا اور یہ لوگ کہتے ہیں یہود و نسارا کہتے ہیں کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ یہودی یا نسرانی نہ ہو جوز میں سے نہ ہو یا کرسچنس میں سے نہ ہو اللہ نے فرمایا تل کا یہ بس ان کی تمنائیں ان کی جھوٹی باتیں ان کی خوش فہمیاں ہیں تل کا تل کا یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں بس اپنے طور پر انہوں نے گھڑ لیا اپنے گمان میں کلا تو برہا ان تم صادقین اے نبی آپ کہیے اپنی دلیل تو لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو وجہ وحسن فلاح ربی بلکہ بات یہ ہے کہ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے فرما بردار کر دے اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دے اخلاص کے ساتھ وہ محسن اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو فلاح و اجر و تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس متعین ہے طے ہے اس کو مل کر رہے گا ولام وزن اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس آئٹ میں اللہ رب العالمین نے یہود نصارہ کے بارے میں جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ ان کی بس اپنی ان کے گمان ہیں ان کی خوش فہمیاں ہیں ان سے کہیے کہ اپنی بات کی دلیل لے اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں تو معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں بھی چاہے وہ عقائد ہوں یا احکام ہو ایک آدمی جب کوئی دعوی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرے بلا دلیل اگر کوئی آدمی دین کے معاملے میں کچھ کہیں اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی ایسوط البکرہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ اور ایک سو بارہ اس سلسلے میں ابن الملکن رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لا لاق بلقول انسانی فیم ہی دعوی ہو اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی کوئی بات تسلیم نہیں کی جائے گی قبول نہیں کی جائے گی جو کچھ دعوا وہ کرتا ہے بس دعوا کرنے کی وجہ سے بول دیا مان لو ایسا نہیں ہوتا ہے بلہ بدم استناد ان دعوی ہو بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسی استناد کوئی ایسا ثبوت کوئی ایسی بنیاد پیش کرے جو اس کے دعوے کی تقویت بنے اس کے دعوے کو سپورٹ کرے صحیح ثابت کرے منل البینتی نتی اور تصدیق علم داعل چاہے وہ دلیل ہو کوئی گواہ یا کوئی پروف ایویڈینس یا پھر جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کی طرف سے اقرار اور اس کی تصدیق ہو اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی بات صرف بول دینے سے قبول نہیں کی جائے گی تو یہ جو حدیث ہے یہ ایک بہت اہم حدیث ہے جس سے سماج کے اندر دینی و دنیاوی جھگڑوں کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور یہ اصل ہے اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں ور نہ کوئی بھی آدمی دوسروں کو کام پہ لگا دے گا بھائی کوئی بھی الزام لگا دیا اب ثابت کرتے رہو کہ ہم نے ایسا نہیں کیا روزہ روزانہ چکر لگا رہا ہے نہیں جو آدمی دعوی کرے وہ دلیل دے چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں چاہے دین کے معاملات ہوں چاہے تجارت کے معاملات ہوں چاہے وہ سماج میں کچھ معاملات ہوں آج آپ دیکھیں گے سماج میں کتنے لوگ ایسے ہیں کسی پر بھی کوئی آدمی بھی الزام لگا دیتا ہے اب وہ بےچارہ ثابت کرتا رہ جاتا ہے کہ نہیں nah, میں ایسا نہیں کیا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے اس سے ہمیشہ اچھے لوگ پریشان ہوں گے اچھا آدمی تو کسی پہ خامخواہ جھوٹی یعنی الزام کیوں لگائے جھوٹا الزام کیوں لگائے لیکن جو سمانچ کے برے لوگ ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے یہ راستہ نکال سکتے ہیں کہ دعوی کر دو اور اس کو پھنسا دو پریشان کر دو اس کو ہیرسمنٹ اس کا کرو اور وہ آدمی عزت اس کی چلی جائے اس کی جان مال کا نقصان ہو جائے یہ ہر آدمی کر سکتا ہے اس کی روک تھام کے لیے اسلام میں قاعدہ رکھا گیا تم کو دلیل پیش کرنی پڑے گی تو یہ بہت بڑا قاعدہ ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اس حدیث کے بعد ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں حدیث نمبر 34. اس حدیث, یہ بھی بہت اہم حدیث ہے اور یہ حدیث اصل ہے سماج کی اصلاح کے لیے برائیوں کو روکنے کی کوشش اور اس کے مراتب ہے کہ سماج میں برائیاں پھیل سکتی ہیں زمین کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس میں کانٹے اکتے ہیں زمین کو دھیان دینا پڑتا ہے اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے سماج میں بھی اچھے برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات نفسانی خواہشات کی وجہ سے بھی انسان غلبے کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتا ہے اور ایک غلطی اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے وہ غلطی ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے سماج میں برائیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں سماج میں بڑے اور ذمہ داران اور عوام دونوں کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنی اپنی سلطان میں اپنے اپنے دائرے میں وہ برائیوں کو روکنے والے بنے ہیں کسی کا دائرہ وسیع ہے کسی کا دائرہ تنگ ہے چھوٹا ہے وہ اپنے اپنے دائرے میں جب بھی کسی برائی کو ہوتا دیکھیں لوگوں کو اپنے حال پر نہ چھوڑیں بلکہ انہیں اس برائی سے روکنے والے بنے ہیں. جب اس طرح سے سماج کے افراد کریں تو سماج برا ہونے سے بچ جاتا ہے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے آئیے اس حدیث کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں عن آبی سعید دن الخضری رضی الله عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مرآ منکم منکرن فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذالک اضعف الایمان رواہ مسلم ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا تم میں سے جو کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے کسی منکر کو دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر زبان سے پھر اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث میں سماج میں منقرات کو ختم کرنے کے تعلق سے ایک اصل اور ایک بہت ہی بنیادی بات بیان کی گئی ہے منکر سماج کے اندر برائیوں کو کہتے ہیں آگے ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے اس تعلق سے کہ برائیوں کو روکنا یہ کتنا ضروری ہے بھلائیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا یہ کتنا ضروری ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے اور اسی بنیاد پر قرار دیا ہے اور آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جیسے اس حدیث میں, آخیر میں ایمان کا تذکرہ ہے اسی طرح سے قرآن کریم کی آیت میں بھی اخیر میں ایمان کا تذکرہ ہے معلوم ہوا کہ ایمان کا اور اس کام کا ایک خاص رشتہ ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کون تم خیر امتن اخرجت ناس تا مرون ابل معروفی و تنہا نا منکری تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے چن کے الگ کیا گیا ہے انتخاب کیا گیا ہے اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ اللہ نے تم کو چنا ہے تم معروفی و تنہا نا انل تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو برائیوں سے روکتے ہو منع کرتے ہو بلا اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو نمبر 110 اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کے نفع کے لیے چن کر الگ کیا گیا ہے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے تمہارا وجود اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے ان کے نفے کے لیے سب سے بڑا نفع ان کا کیا ہے کھانا پینا کپڑے گھر نہیں سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ انہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جایا جائے, جائے دنیا کے لباس سے بہتر لباس وہاں دنیا کے کھانوں سے بہتر کھانے وہاں دنیا کے گھر سے بہتر گھر اور محل وہاں پر ہیں اور دنیا کی تکلیفوں سے بڑھ کے بڑی تکلیفیں جہنم کی ہیں لہٰذا تمہیں بتاؤ کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے کیونکہ وہ جاہلی وہ نہیں جانتے اللہ کے بتائے بغیر نہ وہ خیر کو جان سکتے نہ شر کو مجرد عقل کی بنیاد پر وہ نہیں جان سکتے کہ ان کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے اور تجربہ بہت مہنگی چیز ہوتی ہے بعض اوقات زندگی پر تجربہ کرتے کرتے بڑھاپے میں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا تھا اور زندگی چلی گئی لہٰذا اللہ نے دین دیا اس امت کی ذمہ داری بتاؤ لوگوں کو باہر دوسروں کو بتاؤ مم باب اولا اپنوں کو بتاؤ جو جاہل ہیں عشایت میں اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تم کیا کرتے ہو بہترین امت کسی اعتبار سے ہو اللہ نے اس کے بعد کام اور ذمہ داری بتائی وس بتایا جس کی بنیاد پر بہترین ہے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے منع کرتے ہو معروف کا حکم دیتے ہو منکر سے روکتے ہو حدیث میں بھی منکر کا لفظ آیا ہے کہتے اللہ فرما بلّا اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کے مکملات میں سے اور اس کی حفاظت کرنے والی چیزوں میں سے بھی ہے اور اس کام کے لیے ایمان ہی بنیاد ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کام کو نہیں چھوڑے گا اور اگر چھوڑے گا تو اس کا ایمان نقصان میں رہے گا اس میں نقص پیدا ہوگا اس پوری امت کو اللہ نے خطاب کیا لیکن اگر امت میں سے کچھ افراد اس کام کو کریں اور کام ہو جائیں سماج میں یہ کام چلتا رہے برائیوں سے روکنا بھلائی کا حکم دینا تب باقی سے ثاقت ہو جاتا ہے یہ فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں کہ پوری امت کے لیے پوری امت حرکت میں رہے ضروری نہیں کچھ لوگ اگر سماج میں ہوں جو اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوں جس سے سماج کی اصلاح ہو جاتی ہے منقرات ختم ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بھی اگر ذمہ داری کو نبھائیں تب بھی کافی ہے لیکن اپنے اپنے دائرے میں ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرے آئیے اس کی دلیلیں کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ول تک ال ورونفی و انہا انل منکری وہ اولا <الْمفلحون> تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے تم میں ایک گروہ ایک جماعت ایک افراد کچھ ایسے منتخب ہونے چاہیے جن کا مستقل کام کیا ہو ہوخیر جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں خیر کی دعوت دیں اسلام کی طرف بلائیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف اور خیر کی طرف سنت کی طرف بلائیں ورون اب المعروف ہی واؤن من کر اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں برائیوں سے روکیں وہ اولا کام المفلون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اس میں دو باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک کہ مسلمانوں میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس کام کے لیے خاص ہوں یہ علماء کا طبقہ ہے یہ علماء کا طبقہ ہے اس سے مدارس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اگر مدارس نہ ہوں تو علماء نہ ہوں اگر علماء نہ ہو کہ علم کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ معروف کیا ان کا کیا ہے شرک کیا ہے توحید کیا ہے کیسے معلوم پڑے گا سنت کیا بداعت کیا ہے کیسے معلوم پڑے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے کیسے معلوم پڑے گا نیکی کیا اور گناہ کیا ہے کیسے معلوم پڑے گا علم کے بغیر کیسے معلوم پڑے گا اور علم کون سا عقل کا اور یونیورسٹی کا نہیں علم قرآن و سنت کا اس سے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اس کام میں لگے رہے ہیں علماء کی جماعت ہمیشہ اس کام کے لیے مختصر رہتی ہے اور رہنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی تاکید کریں بل... برائیوں سے منع کریں جمع کی خطبات میں دروس کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے خطابات کے ذریعے سے اور ملاقات کے ذریعے سے کسی میں برائی دیکھے تو اس کو جا کر اس کی اصلاح کرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با صاحبہ کے گھروں پہ گئے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا کرنے والے ہو مت کرو تو اس طرح سے بعض اوقات خود بھی جانا پڑتا ہے وہ اولا اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اللہ رب العالمین نے کامیابی کو فلاح کو اس کام کے ساتھ جوڑا ہے لہذا بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو لوگوں میں بھلائی کی ترویج اور برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں آخری زمانے میں چونکہ منکرات بڑھ جائیں گے اور ہم خود اس کے گواہ ہیں منکرات کے اسباب اور آزادی بڑھنے کی وجہ سے منکرات بھی بڑھ جائیں گے اس زمانے میں یہ کام کرنا بڑا مشکل ہوگا اس لیے کہ جان و مال کا خطرہ بھی زیادہ ہو جائے گا مصروفیتیں بھی زیادہ ہو جائیں گی اور منقرات کا ازتحام ہو جائے گا اتنے سارے منکر روکے تو کس کس چیز کو روکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے ان قوما امت مثل اجور اول میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے بعد میں آنے والے کیونکہ اول کا ذکر بتا رہا ہے کہ یہ بعد میں ہوں گے میری امت میں بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح اجر دیا جائے گا میری امت میں بعد کے دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہیں پچھلوں کی طرح پہلوں کی طرح اجر دیا جائے گا کیا کام کریں گے وہ لوگ آپ نے فرمایا وہ یہ کام کریں گے کہ لوگوں کو منقرات سے روکیں گے منکرات پر نکیر کریں گے آج کے دور میں کام بڑا مشکل ہو گیا ہے اولا تو اس لیے کہ آدمی یعنی کسی کے کو اصلاح کے لیے کچھ بولنا کسی پر تنقید کرنا کسی کی غلطی بتانا آب مجھے مار والا معاملہ ہو گیا ہے کہ کسی کی آپ اصلاح کریں بھائی آپ ایسا کرتے ہو ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کی عزت کا بلکہ جان و مال کا دشمن بن جاتا ہے اس لیے لوگ کیا کہتے ہیں آپ بھی صحیح اور آپ بھی صحیح آج آدمی ہر دل عزیز بن رہا ہے کیوں اس لیے کہ لوگوں سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا ہے یا لوگوں سے خطرہ اس کو ہوتا ہے بعض خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات خطرہ نہیں ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی نسی نصیحت کرتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا کسی کا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے دل بہت قیمتی ہوتا ہے اس کو توڑیے مت یہ سوچ کے آدمی کیا کرتا ہے کسی کو بھی اصلاح کی بات نہیں کرتا ہے رشتے دار حتیٰ کے بیوی بچے بھی سب خوش رہیں کوئی نہ نہ رہے میں کیوں کسی پہ تنقید کروں منقراد سماج میں پھیلتے رہتے ہیں بیدائیں شرکیات پھیلتے رہتے ہیں آدمی اس کے اوپر نہیں بولتا ہے کیوں آپس میں اتحاد قائم کرنا ضروری ہے اتحاد کے نام پر امت میں اتحاد کے برا مت بولو سب ایک ہو جاؤ یہ جو بات ہے سب ایک ہو جاؤ صحیح ہے. لیکن کسی کو برا مت کہو یہ بات صحیح نہیں ہے ویسے ہی جیسے کوئی یاد میں زہر کھا رہا ہو اور اس کو بہت یعنی دل چاہتا ہوں میں جانا چاہ رہا ہوں آپ کے وہ اس کی چاہت بھائی وہ چاہ رہا ہے اس کا دل ٹوٹے گا اگر میں روکوں گا وہ ہلاک ہونے والا ہے آپ کو روکنا پڑے گا اس کو. وہ خود نہیں سمجھ رہا ہے وہ پسند کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں خود کشی کر رہا ہے آپ کیا کریں گے اس کو کرنے دیں گے اس کی آزادی ہے آپ کو روکنا پڑے گا اس کو قانونی اعتبار سے بھی روکنا پڑے گا اس کو تو آپ نے فرمایا من المنکر بات کے دور میں یہ کام بڑا مشکل ہوگا اسی لیے تو ان کو پہلوں کی تراجم ملے گا یہ چیز چھوٹ چکی ہوگی آج کتنے لوگ کہتے ہیں معروف کی دعوت دو منقرات سے مت کو چھیڑو مت اچھا اچھا بولو میٹھا میٹھا بولو کتنے سارے ہردل عزیز بن گئے ہیں آج انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ان کے فالوور زیادہ ان کے لائک زیادہ ان کے سبسکرائبر زیادہ کیوں ہیں بولے یہ کسی کو برا نہیں بولتے ہیں یہ کسی کو برا نہیں بولتے پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں اخلاق کی بات کرتے ہیں اور محبت کی بات کرتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے لوگوں میں مشہور بھی ہو جاتے ہیں لیکن کس قیمت پر اللہ کے مجرم بن کر آدھا ادھورا کام کیونکہ اللہ نے یہ, نہیں کہا, یہ صرف معروف کی بات کرتے ہیں منکرات کو نہیں چھیڑتے اللہ نے کہا اس امت کی خوبیوں میں سے یا مرون تھا مرون یو تنہوں منکر. بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو برائی سے روکتے بھی ہیں تو اس حدیث سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور یہاں آپ نے دیکھیے خوب... آخر دور میں جو آپ نے فضیلت بتائی امر بالمعروف کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ تو سبھی ہی کرتے ہیں نماز پڑھو روزے رکھو ذکر کرو تلاوت کرو اور حج کرو اور زکا دو کون منع کرے گا تو کرو یہ مت کرو بدعت مت کرو درگاہ پہ مت جاؤ شرکیات مت کرو ناڑے مت باندھو یا علی مشکل کو شاہ مت کرو. جب یہ کہے گا آدمی تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے اللہ بڑا ہیں کون نہیں مانتے تھے لوگ اللہ رب العالمین کی بڑائی وربا کا فکبر لیکن جب اس کے ساتھ آپ نے جب کو برا بولنا شروع کیا شرکیات سے لوگوں کو منع کیا جب باطل پر نکیر کی تو لوگ دشمن کے ہوئے. واحدا انہذا لشیع انجاب. سارے کا ایک کر دیا اس نے بڑی عجیب چیز ہے تو تو لوگوں کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ باقی مابودوں کا انکار یہ کر رہے ہیں لا الہ الہ اللہ اس سے ان کو شکایت تھی تو یاد رکھیں اس بات کو کہ بعض لوگ دعوتی میدان میں اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی خام کیوں اختلافات چھیڑتے ہو اور خام خواہ کیوں کسی پر تنقید کرتے ہو یہ نہیں کرنا چاہیے بس اچھے اچھی باتیں بولنا چاہیے یہ وہی آدمی کرتا ہے جو لوگوں کی شہرت پانا چاہتا ہے اور اپنے فالور بڑھانا چاہتا ہے جو آدمی لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بھی بولتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں آپ کو دوا کو دوا اور زہر کو زہر بولنا پڑے گا. اس حدیث سے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوبیس آپ نے فرمایا کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پہلوں کی طرح اجر ملے گا اور وہ کیا کریں گے یون المنکر وہ برائیوں پر نکیر کریں گے برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے برائیوں پر انکار کریں گے اگر یہ نہیں کرتا ہے کیا اس سے فضیلت ہے یہ واجبات میں سے ہے یہ واجبات میں سے ہے یہ نہ کرنے والا گناہ ہے یہ نہ کرنے والا گناہ ہے اللہ تعالی قران کریم میں فرماتا ہے لو انا الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مریم داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کی زبانی بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر لانت کی گئی۔ کس کی زبانی داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کی زبان۔ ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی منع کی وی چیزوں میں حدوں میں جا پہنچتے تھے اللہ کی حدوں کو پھلانگ جاتے تھے کرنے کے کام نہیں کرتے تھے اور نہ کرنے کے کام کرتے تھے کا نولا نہ منکرین فی ہو ایک برائی اور بھی تھی ایک تو یہ تھا کہ سماج میں گناہ لوگ تھے جو فرائض کو ترک کرتے تھے اور محرمات کا ارتکاب کرتے تھے یہ عام لوگ ہوئے پھر مزید دوسری برائی اس میں یہ تھی کانکرن فیلو کہ ان میں سے لوگ جب دوسروں کو برائیاں کرتا دیکھتے تھے تو کان تنا فیلو ایک دوسرے کو برائی کرتا دیکھ کر انہیں منع نہیں کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو یہ بھی ایک دوسری برائی تھی برائیاں کرتے تھے اور برائیں سے روکتے بھی نہیں تھے لبی سما کان فیلون کیسا برا کام تھا جس کا ارتکاب بھی کرتے تھے سورے الما اور آیت نمبر اٹھہتر اور اناسی یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے ان دو چیزوں پر لانت کی ہے دو جرم بتا ہے ایک برائیوں میں واقع ہونا فرائض کا ترک اور محرمات کا ارتکاب یہ ایک ہوا دوسرا برائیوں سے نہ روکنا یہ بھی گناہ تھا اور ان دونوں چیزوں کے اوپر ان کے اوپر کیا ہوا اللہ کی طرف سے لانت ہوئی تو ایک آدمی جب سماج میں یہ عام ہو جائے تو اللہ کی رحمت کی بجائے اس سماج پر اللہ کی طرف سے لانت آتی ہے اس آیت کا کیونکہ اللہ نے کسی قوم کے بارے میں خاص نہیں کیا اس کو بلکہ اللہ تعالی نے اس لانت کو جوڑا ہے ان کے اس برے عمل سے لہذا اگر دوسرے بھی اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے اور سماج عام طور سے اس چیز کا شکار ہو جائے تو گویا کہ وہ اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کر کے وہ لانت کے دروازے کھول رہا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو لوگوں کو آج جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی ہر آدمی آزاد ہے جو چاہے کریں ہر ایک کو اس کی فریڈم ہے ہم کسی کو برا نہیں بولتے روکتے نہیں ہر آدمی جو صحیح لگتا ہے وہ کرے نہیں ہو سکتا ایسا آپ کو آپ کو لوگوں کو روکنا پڑے گا جس راستے سے بھی ہو جیسا کہ آگے تفصیل اس کی آئے گی اس تعلق سے یہ بھی بات ہے کہ اللہ کا عذاب اس کام کے ترک کرنے پر آ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولدینب سے بھی یدھی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لاتامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر اذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہیں ضرور معروف کا حکم دینا پڑے گا اور لوگوں کو منکرات سے روکنا پڑے گا او لایوشکن الله ان يبعث علیکم عقابا منه وانا قریب ہے وانا قریب ہے کہ اللہ تعالی اپنی طرف سے تم پر ایک عذاب عذاب ڈال دے ثم تدعونهُ فلا يستجاب لكم پھر تم اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرنے لگو اس عذاب کے ہٹانے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے تم بالمعروف اور نہ المنکر کو چھوڑ دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک عذاب آئے گا اور پھر اس عذاب کے لیے ہٹانے کے لیے تم اللہ سے دعا کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ تم توبہ نہ کرو اپنی اصلاح نہ کرو تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ امت کے افراد یا کسی سماج کے افراد اگر اس کو ترک کر دیں تو سماج اللہ کے عذاب کا حقدار ہوتا ہے اجب جب عذاب آتا ہے تو اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں لیکن دعا بھی قبول نہیں ہوگی تو دونوں طرف سے مصیبت ہے عذاب بھی آیا اور دعا بھی قبول نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ تم نے ایک کام جو کرنا چاہیے تھا تم نے چھوڑ دیا جب تک کہ توبہ نہ کریں جب تک کہ اصلاح نہ کریں تب تک کہ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے اس حدیث کو امام احمد اور تربیدی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر 7070 اس تعلق سے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس کو ذکر کر کے اس تعلق سے ہم آگے بڑھیں گے اس حدیث کے الفاظ کی شرح ہم دیکھیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطل القائم على حدود اللہ والواقع فيها اللہ کی حدوں پر قائم رہنے والا اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا نگرانی کرنے والا کہ اللہ کی شریعت کا قیام ہو رہا ہے سماج میں اور خود بھی اس پر قائم ہے دونوں معنی علماء نے مس علق و فیحا اور دوسرا جو آدمی ان حدود میں واقع ہوتا ہے ممنوعات کا ارتکاب کرتا ہے برائیوں میں جا پڑتا ہے کم سلی قومن استام ولا صفی ان کی مثال ایسی ہے جیسے قوم ہو اور وہ ایک کشتی میں سوار ہوں اس میں اوپر اور نیچے دو یعنی ایک فلور ہو ایک گراؤنڈ فلور اور ایک اوپر کا فرسٹ فلور اس طرح سے کشتی کے دو حصے ہوں اوپر نیچے اور انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی کون اوپر رہے گا کون نیچے رہے گا کچھ لوگ اوپر اور کچھ لوگ نیچے طے ہو گئے وبید تو بعض لوگوں کو اوپر کا حصہ ملا اور بعض لوگوں کو کشتی میں نیچے کا حصہ پکا ندیحاست جو نیچے کے حصے میں تھے پانی اوپر تھا اب نیچے کے حصوں والوں کو پانی کی ضرورت جب بھی پڑتی انہیں اوپر جانا پڑتا اوپر جا کے پانی لانا پڑتا تھا جب بھی پانی کی ضرورت پڑی اوپر جاؤ پانی, پانی, پانی لاؤ انہوں نے عقل چلائی فکالو لو ان نہ خرک نا فی نصیب نہ خرک نی انہوں نے کیا سوچا بار بار اوپر جاتے ہیں خام خام ان کو تکلیف ہوتی ہے ایک کام کرتے ہیں ہم نیچے جہاز میں ہم لوگ پانی لیتے رہیں گے اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی اوپر والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہم ایک کام کرتے بار بار ان کو تکلیف دینے کی بجائے نیچے سے سوراخ بنا لیتے وہیں سے پانی لیتے رہیں گے سمندر کا دریا کا جو بھی ہے آپ نے فرمایا اگر اوپر والے سوچیں ہماری پاس تو ہمارا پانی ہے وہ جانے ان کا پانی جانے وہ جانے ان کا معاملہ وہ سراغ کریں ہیں جو کچھ کریں ان کی مرضی ہمارا تو سیف معاملہ ہے لیکن ان کے ہاں اگر کچھ ہوتا تو ان کا مسئلہ ہے اگر وہ ایسا ان کو کرنے دیں جہاز میں سراغ کرنے دیں ان کو ان کے حال پر چھوڑیں انہیں نہ روکیں فان فایترکوہم و ما ان کے ارادے پر انہیں چھوڑ دیں کرو جو کرنا ہے ہلاکو جمیعن سب کے سب ہلاک ہوں گے و ان اقدو علی ایدیہم نجاو و نجاو جمیعن اور اگر ان کا ہاتھ وہ پکڑ لیں جہاز میں سراخ کرنے سے ان کو روک دیں تو یہ بھی بچیں گے بلکہ سارے کے سارے لوگ نجات پائیں گے محفوظ رہیں گے اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الشریعہ میں حدیث نمبر 2493 میں ذکر کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سماج کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے جن میں کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں نادانی کرتے ہیں تو اس نادانی پر ان کو روکا نہ جائے تو سارا سماج ہلاک ہوگا کشتی میں اگر نیچے والے لوگ سوراخ کر لیں اوپر والے سیف نہیں رہیں گے بلکہ نیچے والوں کی غلطی سے اوپر والے بھی جب کشتی ڈوبے گی تو سب کو لے کے ڈوبے گی اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سماج کے بعض افراد کی غلطی اگر یوں ہی چھوڑ دی جائے اور انہیں روکا نہ جائے اس کا نقصان پورے سماج کو ہوتا ہے تو یہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہے جو برائیں اس کی سزا اس کو ملے گی ہم کو کیا وہ برائی کرے گا اس کا اقبال جب اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں آئے گا تم بھی تو اسی سماج میں ہو تم بھی اس میں ڈوبو گے تم بھی اس میں پتھروں کا شکار ہو گے تم بھی اس میں زلزلے کا شکار ہو گے. آخرت میں پھر تمہاری نیتوں کے مطابق اور تمہارے اعمال کے مطابق تم کو اٹھایا جائے گا لیکن دنیا میں جب عذاب آئے گا گناہوں پر اس عذاب میں تم سب شریک ہو گے کشتی ڈوبے گی تو تم سب کو لے کے ڈوبے گی تو اس میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم سیف ہیں اور لوگوں کو ان, پہ, ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں آپ کو روکنا پڑے گا اس لیے کہ سب خطرے میں ہے اس حدیث میں اب الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں مر رہا من کو منقرن فلیغیر ہو بھی تم جو کوئی منکر دیکھے کوئی منکر دیکھے اسے ہاتھ سے بدل دے اس میں کئی الفاظ ہیں مثلاً من اور جو کوئی دیکھے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں نے نہیں دیکھا تو میں روکوں گا بھی نہیں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ فلاں آدمی فلاں غلط کر رہا ہے تو کیا دیکھنا اس کی شرط ہے نہیں اس تعلق سے شیخ ابد الکریم کہتے ہیں فیح حکم ہی الخبر الصحیح. مثلا آپ نے دیکھا کسی کو گناہ کرتے ہوئے شراب پیتے ہوئے مثلا تو آپ اس کو روکیں گے اس وقت میں لیکن آپ کو علم ہے کہ آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کو پکی خبر پہنچی کہ وہ شراب پی رہا ہے تو آپ نہ دیکھیں تب بھی آپ خبر کی بنیاد پر اس کو روکنے کے لیے جا سکتے ہیں جانا چاہیے اس کو روکا جائے گا خبر جو ہوتی ہے وہ بھی یعنی علمی کے حکم میں ہوتی ہے وہ بھی دیکھنے میں شمار ہوتی ہے الم ترقی کا بھی فیل تو یہاں پر صرف دیکھنا مراد نہیں ایک آدمی کہ میں نے تھوڑی دیکھا اس کو ایسا کرتے ہوئے تو میں کیوں روکوں یہاں دیکھنے سے مراد دیکھنا تو ہے ہی لیکن علم بھی اس میں شامل ہے اسی طرح سے منکر کس کو کہتے ہیں شیخ عبد المحسن اللبباد کہتے ہیں والمنکر هو المحرم الواضح البین الذي قد علم تحریمه فا ان فانا تغیيره المطلوبن کہتے ہیں کہ منکر سے مراد وہ چیز ہے جو حرام ہے اور جس کا حرام ہونا بالکل واضح ہو آپ کی تحقیق کچھ ہے اس کی تحقیق کچھ ہے اور کلیرٹی کے ساتھ اپ کو معلوم نہیں آپ احتیاط کے طور پر بچ رہے ہو جبکہ وہ حرام ثابت نہیں ہوئی آپ تقواہ کی بنیاد پر ورع کی بنیاد پر اپنے طور پر اس سے بچ رہے ہو آپ پوری دنیا کے لیے حرام کر دیں اس کو ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے سب لوگوں کو روک دیا آپ نے مت کرو ایسا کیونکہ میں احتیاط کرتا ہوں میں بچتا ہوں اس سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے من کر اس کو کہیں گے کہ جو فعل کے اعتبار سے یا چیز کے اعتبار سے اس کا حرام ہونا ثابت ہو ظاہر ہو واضح ہو جس کو شریعت میں منکر قرار دیا گیا تو یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے زبردستی سب کے اوپر حرام کر دے جو خود احتیاط کر رہا ہے ہاں اس کا منکر ہونا واضح ہونا چاہیے اس لیے منکر اس کو کہا گیا ہے ہاں اگر کسی کو خلاف اولا چیزوں سے آدمی روکتا ہے تو قول کی سطح پر روک سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ سب سے اس چیز کو چھین کے توڑ دے اس کو نہیں کر سکتا ایسا تو کہا کہ یہ اس سے مراد حرام چیزیں فلیوغیر اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے منابی رحم اللہ فرماتے ہیں فلیوغیر ہی تکسیری خمر کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے اس منکر کو بدل دے کا کیا مطلب, ہے؟ کہتے بدل دے کا مطلب یہ ہے کہ گٹار اور پیانو توڑ دے اس کو وہ آن یا تلخمر یا جیسے شراب کی بوتلیں ہیں تو شراب کیا کریں بوتل توڑ کے اس کو ذائل کرتے ہیں. تو اس طرح سے مطلب جو چیز بنکر ہے اس کو ہٹا دے اس کو مٹا دے یہاں مٹانا مقصود ہے کیونکہ وہ باقی رہے گا تو فیل کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے یا مثلا دیکھا کہ کسی کو مار رہا ہے ظلمن اور آپ روکنے پر قادر ہیں آپ کے دائرے میں وہ ہے آپ کا آپ کا بیٹا کسی پر ظلم کر رہا ہے مثلا آپ کے خادم کی پٹائی کر رہا ہے ظلمن تو آپ اس کا ہاتھ روک دیں تو یہ ہاتھ سے روکنا ہوا مراد یہ ہے کہ اپنی قدرت سے اس کو روک دے اس کو ہٹا دے اس کو مٹا دے تو فلیغی ربی آلت یہ التنویر تنویر شر شرجام صغیر میں کہا ہے. اسی طرح سے شیخ عبد یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے آپ جو ہے ہر جگہ جا کے نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں آپ کی سلطان نہیں ہے آپ کو وہی ہاتھ سے روکنا ہے جہاں آپ کی اتھارٹی ہے پڑوسی کے گھر میں آپ جا کے اس کا ٹی وی توڑ دیے آپ ساری چیزیں آپ نے توڑ پھوڑ کر دی اس کے گھر کے اندر آپ ایسا نہیں کر سکتے کیوں اس کی ٹیریٹری ہے وہ ہاں کی طرف سے اگر کوئی آدمی اپائنٹیڈ ہے وہ جا کر اس طرح سے کر سکتا ہے نہ یہ کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جا کر یا ان کی دکانوں میں جا کے کر آپ کرنا شروع کر دیں شیخ عبد المحسن الباد فرماتے ہیں وہ سلطانی و نوا ب سلطانی ہاتھ سے کسی چیز کو روکنا منقرات کو مٹانا یہ اس آدمی کا حق ہے جو سلطان ہے مسلمانوں کا حاکم ہے وہ حکم نافذ کر سکتا ہے جتنی شراب کی دکانیں سب بند اور شراب سب پھینک دو اگر حاکم آ مسلمان کسی علاقے میں اور وہاں پر اس طرح سے وہ حکم دے سکتا ہے وہ نوا ب سلطان فل العام مسلمانوں کی جو ولایات سے حکومتیں ہیں یا جو بھی اس طرح کے علاقے ہیں تو وہاں پر سلطان اس کا نائب جو بھی جن لوگوں کو اس نے اپوائنٹ کیا ہے اتھارٹی دی ہے وہ لوگ اس کا نفاذ کر سکتے ہیں وہ یقون فل خاص اور ایک آدمی اس کے اپنے گھر میں جہاں اس کی اپنی حکومت چلتی ہے خصوصی طور پر وہاں بھی وہ اس کو نافذ کر سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا بادشاہ نے تو کچھ نہیں کیا میں کیوں کروں گھر کے اندر میرے غلط کام ہو رہا ہے اور میں نہیں روکوں گا کیونکہ یہ حاکم کا کام ایسا نہیں یہ تیرے سامنے ہو رہا ہے تیری اتارٹی ہے کلین و کل مس ری تم سے اپنی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ نے اپنے گھر والوں پر نگراں ہے تو ولاد ہی عورت نگراں ہیں اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہیں اس سے پوچھا جائے گا اس کی اس کے ماتحتوں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ لئن یعنی آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر ہی اس کو نفاظ کر سکتا ہے کہ بچوں کو دیکھا کوئی غلط کام کر رہا ہے وہ اس کو روکے گا اپنی طاقت سے روکے گا اس کے ہاتھ میں کوئی غلط چیز ہے مثلا تصویریں ہیں موبائل فون میں غلط کام کر رہا چھین لے گا اس سے تو یہ اس کی اتھارٹی میں کرتا ہے لیکن باہر کسی اور کا موبائل چھین نہیں سکتا وہ لنحاء اس لئے کہ یہی لوگ ہیں جو ان منقرات کو بدلنے اور مٹانے پر قاتر ہیں ان کی اتارٹی ہے تو انہیں کو یہ کرنا چاہیے ورنہ جھگڑا فساد ہوگا اور تباہی آئے گی جس کے پاس اتارٹی ہے وہی اس کو کرے گا فم المطیف بلسانی اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو وہ زبان سے روکے ہاتھ سے روکنے کی اگر طاقت نہیں ہے ہاتھ سے اس منکر کو ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے اس برائی کو مٹانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے شیخ عبدالرحمان مبارک پوری رحم اللہ کہتے ہیں اَي بِالْقَوْلِ اس کو عیسانی ہٹائے کیسے بدلے زبان سے قول کے ذریعے وتیلا وتیماید کیسے روکے زبان سے لوگوں کو بتائیں دیکھو اللہ تعالی نے اس پر یہ اس گناہ پر یہ وعید نازل کی ہے قرآن کی آیتیں اس کو سنائے جو اس گناہ کی برائی میں ہے تخویفی ودکل وہ تخویفی و نصیحتی اس کو واضح کرے دل دہلانے والی ایسی کچھ باتیں کرے جس سے اس کا دل نرم ہو جائے اس کو شرمندگی ہو اس کو آخرت کا خوف پیدا ہو اور اس کو لگے کہ میں غلط کام ہوں یہ میرا بھلا چاہ رہے ہیں سمجھا رہے مجھ کو تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو اس طرح سے اس سے بات کرنا کہ واض اور تخویف اور نصیحت کے ذریعے سے تحفت اللہ وزیم یہ بات انہوں نے کہی ہے کبھی آپ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں یعنی فلاں چیز لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو مجھے ڈر ہے ان کا ڈر کس چیز کا ہے ڈر دو قسم کا ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ وہ ناراض ہو جائیں گے دوسرے یہ کہ وہ پٹائی کریں گے مار ڈالیں گے یا نقصان پہنچائیں گے تو پہلا ڈر معتبر نہیں ہے ان کو برا لگے گا ناراض ہوں کے بعد بند کر دیں گے اس ڈر کی کوئی قیمت نہیں ہے ہاں اگر اس کو ڈر ہے کہ اس کے ساتھ مار پیٹ ہو سکتی ہے اور اس, کے, اس کو نقصان جا سکتا ہے, تو ایسے ڈر کی وجہ سے وہ ہاتھ سے روکنے کی بجائے کیا ہے اس کو خاموش ہو سکتا ہے بلکہ آگے کے مرحلے میں بھی خاموشی اختیار کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا خبردار کسی آدمی کو لوگوں ہیبت اس چیز سے نہ روکے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرے جبکہ وہ حق کو جانتا ہو یعنی لوگوں کے ڈر سے حق بیان نہیں کرنا کیا صحیح کیا غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے ڈر سے مراد کون سا ڈر کہ ایک انسان بس ان کی ناراضگی کا ڈر اس کو ہے تو لوگوں کی حیبت کی وجہ سے لوگوں کے روب کی وجہ سے وہ حق بیانی کو چھوڑ نہیں سکتا ہے بلکہ اس کو حق کو بیان کرنا چاہیے چاہے رشتے دار ہوں چاہے دوست احباب ہوں آج کل آدمی لوگوں کے سامنے حق بیان نہیں کرتا کیوں لوگ ناراض ہو جائیں گے لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے منقرات پر نکیر کرنا اور حق بیان نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے اس حدیث کو امام ترمیدی ابن ماجا اور احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے سنن ابن ماجا میں حدیث نمبر چار ہزار تین سو پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک آدمی زبان سے لوگوں کو روکے لیکن اگر زبان سے بولنے پر مار پیٹ کا ڈر اس کو ہے نقصان کا ڈر اس کو ہے تو وہ زبان سے نہ بولے لیکن صرف ناراضگی کا ڈر اگر ہے تو یہ ڈر معتبر نہیں ہے چاہے لوگ ناراض ہوں اس کو بتانا چاہیے حق بات کیا ہے اگر ناراضگی کے ڈر سے سبھی چھوڑنے کون تنقید پسند کرتا ہے بھائی ایک آدمی نماز پڑھا ہے نماز میں غلطی کیا کوئی اس کو بولا بھائی آپ نے ایسی نماز اچھے سے بھی بتائیں تو بھی نارا آپ کی اپنی نماز پڑھا, بولتا ہے آپ اپنی نماز پڑھو مجھے میں چالیس سال سے نواز پڑھ رہا ہوں کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کی غلطی دکھائی جائے آپ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود کرنا پڑے گا کیونکہ اگر لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو غلطیاں عام ہو جائیں گی اور نسلوں میں منتقل ہوں گے اور سارا سماج گمراہی میں چلا جائے گا اس لیے لوگوں کی رعایت نہیں کرنا چاہیے بتانا چاہیے لیکن سلیقے سے بتانا چاہیے شفقت اور نرمی سے بتانا چاہیے جسے اللہ نے فرمایا فَقُولَ لَهُ لَيِّنًا يَتَذَكَّرُ او اللہ اللہ کر فرون کے پاس موس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ تم دونوں جا کر فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا امکان اس بات کا ہے کہ تاکہ تم نرمی سے بات کرو تاکہ لاء اللہ کرو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں اور یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والا بچ جائے اب یکشا تو نرمی سے بات کریں یعنی کہ ڈھانٹ ڈپٹ کرے آدمی اور اگر زبان سے بولنے کی بھی قدرت نہ ہو خطرہ ہو اس کو فعلمست اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے اس کو برا جانے بعض علماء نے کہا کہ اس کو دل سے بدلے یا بعض علماء نے کہا کہ دل سے بدلے نہیں بلکہ دل سے انکار اس پر ہو کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ ہاتھ سے بدلے یا زبان سے بدلے یا دل سے بدلے بلکہ پہلی مرتبہ آپ نے ذکر کیا اور دوسری مرتبہ جو ہے اس کو چھوڑ کر آپ نے بیان کیا کہ پھر زبان سے انکار کرے پھر دل سے اس کے اوپر انکار کرے دل سے اس کو برا جانے ہیں شیخ محمد ابن علی ابن آدم الاثیوبی کہتے ہیں رحم اللہ ان کا انتقال ابھی حال ہی میں ہوا ہے من خاف على نفسه القتل اوی الضرب سقط عنہ تغییر المنکر وہو مذهب المحققین سلفا وخلفا اپنی کتاب ذخیرت العقبہ فی شرح المشتبہ میں کہتے ہیں کہ جس آدمی کو اپنی جان پر در ہو قتل کا یا مار پیٹ کا تو اس سے منکر کا بدلنا تغیر منکر ساقت ہو جاتی ہے اور یہی پہلے کے اور بعد والوں کے محققین کا مذہب ہے ان کی تحقیق یہی ہے کہ ایک آدمی اگر تغیر منکر کے لیے کوشش کریں اور اس کا ڈر ہو کہ لوگ مار پیٹ کریں گے یا جان لے لیں گے یا کچھ نقصان پہنچائیں گے تو پھر وہ خاموش رہے تو کوئی حرج نہیں ہے شخصال علیہ شیخ کہتے ہیں فعلم یاستقل بھی یعنی یون کی روبی قلبی ہی اگر استطاعت نہ ہو تو دل سے کیا کرے کہتے ہیں کہ اپنے دل سے اس برائی پر انکار کرے انکار و بال قلبی یعنی کرا چاہو اعتقاد محرم یعنی کہ آدمی کسی کو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ وہ گانا سن رہا ہے ناچ رہا ہے یا فلمیں دیکھ رہا ہے یا مان لیجیے کوئی اور برائی کر رہا ہے گالی دے رہا ہے یا وغیرہ وغیرہ اور وہ غنڈہ قسم کا آدمی ہے اگر اس کو سمجھائیں گے تو آپ کے ساتھ مار پیٹ کرے گا تو اب آپ کیا کریں جانے دو اس کی مرضی جو چاہے کرے نہیں اگر آپ اس کو دل میں اس پر انکار نہیں کریں گے آپ کا دل اس سے متاثر ہوگا. یا تو دل قبول کرے گا یا رد کرے گا یا دل اس کے اوپر ناراض ہوگا یا خوش ہوگا یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایک آدمی اگر برائیوں کو دیکھتا ہے اور دل میں اس پر انکار نہیں ہوتا ہے تو آگے اس کا نقصان بتایا گیا ہے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اپنے دل سے انکار کریں اور اس برائی سے نفرت رکھے اس برائی کو ناپسند کرے اور اس بات کو کا اعتقاد رکھے کہ یہ برائی ہے یہ حرام ہے یعنی اپنے ایمان کی تجدید کریں اس انکار کے ذریعے سے بعض اوقات آپ دیکھیے سماج میں برائیاں ہوتے ہوتے ہوتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے آدمی کے آنکھیں اس چیز کی عادی ہو جاتی ہیں اور اس کی برائی دل سے ختم ہو جاتی ہے مغربی ملکوں میں ایک آدمی اوریانیت دیکھتا ہے اور اس کو دیکھتے دیکھتے اس کے دل میں احساس پردے کا ختم ہو جاتا ہے ایسے ماحول میں کمپنیوں میں شراب اور ناچ گانے اور میوزک وغیرہ سب ہوتی رہتی ہے تو وہاں پر آدمی دیکھ کر ایک آدمی کے دل سے اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے تو جب بھی کسی برائی کو دیکھے اگر وہ زمین پر اس کو نہیں بدل سکتا ہے اپنے دل پہ کی زمین پر اس کو بدلے زمین پر اگر اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے دنیا میں انکار نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے دل میں اس کا انکار کرے تاکہ اس چیز کا احساس اس کے دل میں باقی رہے کہ یہ غلط ہے تو یہاں یہی مراد ہے کہ اگر وہ باہر اس پر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اندر تو کر سکتا ہے وہ اپنے دل میں اس پر انکار کرے اگر زبان سے کسی کو نہیں بول سکتا ہے تو اپنے دل سے اپنے آپ سے یہ برا ہے اس کا انکار اس کے دل میں ہونا چاہیے اور آپ نے فرما لکھا اب ایف کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے شیخ سال عل کہتے ہیں کہ ان منقرا المجما ادا لم یا تقد حرمتا ہوبئی کہتے ہیں کہ اگر ایسا منکر جس پر اجماع ہے کہ یہ حرام ہے یہ برا ہے اس کے برے ہونے کو سبھی جان رہے ہیں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے بلکہ واضح ہے کہ یہ حرام ہے یہ واضح ہے کہ منکر ہے اگر اس کے حرام ہونے کا اعتقاد آدمی نہ رکھے اور اس کی حرمت کے اعتقاد کے ساتھ اس گناہ سے نفرت نہ رکھے تو ایسے آدمی کا ایمان بڑے خطرے میں ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ برائی کو دیکھتے دیکھتے دیکھتے وہ کہے کیا غلط ہے مثلا ایک آدمی سماج میں دیکھ رہا ہے کہ لوگ عام طور سے ناچ گانے میں اور شراب میں اور لڑکے لڑکی اریانیت اور, اور فرینڈشپ اور ان ساری چیزوں میں خاص طور سے مغربی ملکوں میں ہمارے اپنے ملکوں میں چیز دیکھنے میں آ رہی ہے دیکھ رہا ہے اگر کیا غلط ہے اس میں اپنے پیسے کے لے کے پی رہا ہے بھائی کیا ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتا کچھ نہیں کرتا بےچارا چپ چاپ جا کے شراب خرید کے لاتا رات میں چپ چاپ جب گھر والے سب سو جاتے ہیں تو بوتل کھول کے پی لیتا ہے چپ چاپ سو جاتا ہے صبح کو اٹھ کے ٹھیک بھلا چنگا آدمی ہے کسی کو نہ تکلیف دیتا نہ شور شرابہ کرتا نہ کچھ کرتا کسی کا کیا بگاڑ رہا وہ کیا غلط ہے جانے تو نہ کیوں چھیڑتے اس کو کیوں منا کر رہے ہو کیوں بول رہے شراب کیوں پیتا شراب پینے والا گناہ گار جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یہ آدمی کافر ہے نہیں پی کے یہ آدمی نہیں پی کے کافر ہے کیوں اس لیے کہ وہ پیتا کیا غلط کرتا ہے اپنے پیسے سے پیتا ہے بھائی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے تو یہ اس کے شراب پینے کو غلط کیا ہے بول کے کافر ہو گیا اور وہ شراب پی کے بھی مسلمان باقی ہے کیونکہ وہ بول رہا بھائی میں تو پاپی آدمی ہوں تو کل چھوڑوں گا دعا کرتے ولہ کہ شراب پینے والا مسلمان ہے یہ نہ پی کے کافر وہ کیوں اس لسٹ کے اس نے اس کی شراب پینے کو کہا کہ کوئی حرج اس میں نہیں ہے ایک حرام پر راضی ہونا ایک حرام کو اچھا بتانا ایک حرام کو ایک گناہ کو کہنا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کفر ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے اعتقاد ہی اس کا حلال ہونے کا کر لیا کیا غلط ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر ہے تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برائیوں کو دیکھتے دیکھتے ہمارے دل ان کی برائی کے احساس سے آری ہو جائیں بلکہ ان چیزوں کو صحیح سمجھنے لگے اگر کسی حرام کو ایک آدمی کہے کہ یہ حرام نہیں ہے میں اس کو حرام نہیں مانتا ہوں یا مجھے اس میں کوئی برائی نہیں لگتی کیا غلط ہے اسلامکاہے کو غلط پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوز بلّا یہاں تک بھی نوبت آ جاتی ہے بعض اوقات آدمی خود اس میں جب مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے نکلنا اس پر نکیر کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آدمی اپنے دفاع میں حرام کو بھی کوئی حرج نہیں بلکہ شریعت پر اعتراض کرنے لگتا ہے کہ یہ کیوں ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ آدمی اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے آدمی اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ منقرات پر انکار ان کی تغیر اگر نہ ہو سکے ہاتھ سے نہ روک سکے تو کم سے کم زبان سے اس کو روکے اس پر انکار کرے اگر زبان سے بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم دل میں اس کو برا مانے اگر دل بھی گناہوں کی برائیوں سے دور ہو جائیں اور دل اس کا انکار کرنا چھوڑ دے اور اس کو صحیح ماننے لگے تو پھر آدمی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے یا تو کمزور ہوگا یا تو برباد ہوگا یا تو کمزور ہوگا یا تو برباد بعض المان یہ بھی بات کہی یا ایمان سے مراد یعنی مسلمان ہے تو اس زمانے کے اہل ایمان اس زمانے میں اہل ایمان کمزور حالت میں چلے گئے اتنے کمزور کہ کوئی آدمی دوسروں کو برائی سے روک بھی سکتا ہے تو اب آف المان میں یہ اس دور کے بارے میں بھی بات بعض علماء نے کہا ہے کہ اس دور کے مسلمان کتنے کمزور ہو گئے ان کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ایسی نوبت آ کہ وہ لوگوں کو برائی سے روک بھی نہیں سکتے تو ان کی آجزی کی طرف اشارہ اس میں ہے لیکن حدیث کا واحد بتاتا ہے کہ واقعی فرد کے تعلق سے اس لیے کہ من سے حدیث شروع ہوتی ہے من را آمین کو تو تم اسے جو کوئی منکر دیکھے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خاص نہیں ہے حکومت کے ساتھ بلکہ یہ ہر اس فرد سے متعلق ہے جو اس دائرے میں اس منکر کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے اس لیے کہ من میں عموم ہے یہی بات علماء نے کہی ہے ہاں تغیر منکر ہاتھ سے روکنے کے لیے ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے حاکم کا دائرہ وسیع ہے اور گھر والے کا اپنا دائرہ ہے یہ سماج کے فیملی کے تعلق سے اپنا اپنا دائرہ ہوتا ہے تو اپنے اپنے دائرے میں منقرات کو روکنا یہ ہر آدمی پر واجب ہے اپنے اپنے دائرے میں منقرات کو روکنا ہاتھ سے ہر آدمی پر واجب ہے جو اس کی قدرت رکھتا ہو اگر قدرت نہیں تو زبان سے بتانا واجب ہے اگر اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا ہے تو پھر دل میں برا سمجھنا واجب ہے اگر یہ نہیں کرتا ہے تو یہ ایمان کی خرابی یا ایمان کی کمزوری تک لے جائے گا بلکہ فی ہی یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کا نقصان ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرما میں سمجھتا وقت ہو گیا ہے اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم حدیث دیکھیں گے جس میں ایک بہت ہی اخلاقی اصول مسلمانوں کی یعنی اخوت کے تعلق سے بھائی چارگی کے تعلق سے بعض احکام اخلاقی دیئے گئے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اکولو حد اوستف اللہ علیہ و لکھو اللہ حب لامن شیخ محترم کنزا خیرتہ فرمائے آج ہم نے دو حدیثیں پڑھی ہیں اور دونوں حدیثیں بڑی اہم تھی اور صلی صحمین کے منہج کے مطابق شیخ نے دونوں حدیثے کی شرح ہمارے سامنے کی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور جو کچھ ہم سنے اللہ رب العالمین ہم سب کو پر عمل کرنے کی توفیق دے آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ شیخ کے شکریہ کے ساتھ اس مجلس کی اختتام کا کیا جاتا ہے اور ان اللہ آنے والے ہفتے کو پھر آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں اور میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ دفتر رکھیں دیکھیے میں اپنا دفتر دکھا دیتا ہوں میرے پاس یہ دفتر ہے اور اس دفتر کے اندر جب بھی شیک کا درست ہوتا ہے جو اہم اور پوائنٹ کی باتیں ہوتی اسے میں نوٹ کرتا رہتا ہوں تقریباً ہر درس میں ایک صفحہ ہو جاتا ہے کم و کبھی پونا صفحہ ہوتا ہے کبھی ایک صفحہ ہوتا ہے کبھی آدھا صفحہ ہوتا ہے یہ رکھیں گے تو بعد میں اس کو آپ راجہ کریں گے ساری باتیں پھر آپ کے ذہن میں دوبارہ واپس اس سب باتیں ان سے نکل جائیں گی اگر آپ ان کو نوٹ نہیں کریں گے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دور المیہ اور یہ کوئی عام حاضرہ کوئی عام عرص نہیں ہے یہ ہمارے جو مطام بطور خاص ان کے لیے اور جو بھی لوگ ہیں علم سے جڑے ہوئے علم کی طرف رکھنے والے ان کے لیے دورہ ہے لہٰذا اس کو نوٹ کرتے رہیں تاکہ باتیں یاد رہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اللہ رب الامن شیخ محترم کو ذائقہ تاہ فرمائے آنے والے ہفتے میں جمعہ کو انشاءاللہ شاء اللہ پھر باقی حدیثوں کی تشریح شیک آپ کے سامنے کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر قائم رکھے مطلب صالح کے عقید و منحط پر قائم رکھے عامر اب عالمین اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام